آج تک لوگوں نے گانے کے مزے تو لیکن بوک رہنے کا مزہ کبھی نہیں لیا کبھی کبھار ایسے بندی بھی ملتے ہیں جو سو میں دودی کے عادی ہوتے ہیں ایک دن روزہ رکھتے ہیں اور ایک دن افطار کرتے ہیں تو زندگی میں یہ معمول بنا لیتے ہیں اب اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو انشراح نصیب کرتے ہیں اور اس بوک میں ان کو مزہ آتا ہے اور پھر اس کی برکت سے اس کی نظر کنٹرول ہو جاتی ہے عام طور پر لوگ باتیں کرنے کے مزے سے تو واقف ہیں لیکن چپ کے مزے سے واقف نہیں جب چپ کا مزہ نصیب ہو گیا تو پھر باتیں کرنا مشکل نظر آئے گے۔ ہمارے سلسلے میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں کہ مذاق مراقبہ کرنے بیٹھتے تھے تو دورکت نفل پڑتے تھے اے اللہ اب کوئی بندہ مجھے آ کر ڈسٹرب ہی نہ کرے یا اللہ کوئی مرکب سے اٹانے والا مسلط نہ کر دینا کتنی تڑب ہوگی دل میں اور کتنا شوق ہوگا ذکر کربی کو حاصل کرنے تو جب انسان ایسی کوشش کرتے ہیں ذکر کی کثرت بھی کرتا ہے اور خوراک میں بھی احتیاط کرتے ہیں آج اکثر انسان اکثر اوقات کھاتے رہتے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نظر کنٹرول میں نہیں ہوتی بازار کی ادھر ادھر کی چیزیں کھاتے ہیں اس میں مختلف قسم کی نظریں شامل ہوتی ہیں تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کی شہوانیت نفسانیت بڑھ کو اٹھتی ہے اور پیر گیلہ یہ ہوتا ہے کہ نظر کنٹرول نہیں ہوتی نہیں اللہ کے بندے آپ نے فراق میں بھی احتیاط کرنا ہے کہ کون سی جگہ کا فراق کرنا ہے اور کون سی جگہ کا فراق نہیں کرنا دوسرے اس کے کہانی بھی بھی احتیاط کرنا ہے پیٹ بھر کر حلال غذا نہیں کہیں گے تو پھر آپ کی نظر کنٹرول ہو جائے گی اور نفلی روزے رکھنے کی بھی کوشش کریں گے ہر مہینے کی ابتدا میں روزہ آخر میں روزہ سموار کا روزہ جمعرات کا روزہ ایامی بیس کے روزے جتنا آسان ہو جتنا نفلی روزے رکھیں گے اتنا سلوک کا سفر آسان ہو جائے گا منزل تک پہنچنا آسان ہو جائے گا بندہ نے ایک کتاب بھی نظر کی حفاظت کے متعلق ترتیب دی ہے وہ تقریبا مکمل ہو گئی ہے اور تقریباً سال سے زیادہ عرصہ گزر ہو گیا ہے لیکن بس جب اللہ تعالیٰ کا کی مرضی منشا ہوگی تو انشاءاللہ وہ چپ کر آپ کے ہاتھوں میں پہنچ جائے گی سات اسی دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ بند کے لیے تصنیف اور تلیف کا یہ سبق آسان فرمادے اور قبولیت فرمادے جزب ہیں